بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں عصفا پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں وال... ناشرات نشرا اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں فرقا پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں تل ملکی پھر فرشتوں کی قسم جو وہی لاتے ہیں تاکہ عذر رفا کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے انما توعدون لواقع کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا فَإذا طمست جب تاروں کی چمک جاتی رہے فرجت اور جب آسمان پھٹ جائے اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھرے اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں بھلا ان امور میں تاخیر کس لیے کی گئی لیوم الفصل فیصلے کے دن کے لیے وما ادراك ما يوم الفصل اور تمہیں کیا خبر کے فیصلے کا دن کیا ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے ألم نهلک کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا تم پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں نفعل ہم گناہ کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے ألم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 نجعل الارض کی کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا یعنی زندوں اور مردوں کو جالی خواتین اور اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا يوم اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے ما به جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو ظل ثلاث شعب یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں لا ظلیل ولا یغنی من اللہب نہ تھندی چھاؤں اور نہ لپٹ سے بچاؤں انہا ترمی بشرر کل قصر اس سے آپ کی اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں یومئذ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 بے شک پرہیزگار سائیں اور چشموں میں ہوں گے اور میوں میں جو ان کو مرغوب ہوں كنتم جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو كذلك ہم نے کو کو ہی بدلا دیا کرتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے اے جھٹلانے والو تم کسی قدر کھالو اور فائدے اٹھالو تو تم بے شک گناگار ہوئی اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے وَإذا قیل اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں دلی مکدی اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے